الحمدللہ الحمد للہ رب العلمین وسلاۃ وسلم علیہ سے نبینا محمد والی آباد ایک سوال جو پوچھا گیا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے خلاف کیوں ہیں دیکھیے ہندوستان انڈیا بھارت ایک سیکولر ملک ہے اور اس کے کانسٹیوشن میں بات ہے کہ سٹیٹ لوگوں کے دھارمک معاملات میں ریلیجس میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گی نان انٹرفیئرنس جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دینی معاملات میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی انٹرفیئر نہیں کرے گی دوسری بات یہ کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل پچیس ٹوینٹی فائیو کے تحت یہ بات آئی ہے کہ ہر انسان کو اپنے دین کے ماننے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا پرچار کرنے یا اس کو بتانے کی پوری آزادی ہے اگر وہ امن کے ساتھ ہو اور مورالٹی کے ساتھ میں ہو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام اور بہت سارے دوسرے دھرم اور دین اور ریلیجن کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دین اور ریلیجن صرف من سے مانگنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں جینے کے طور طریقے بھی آ جاتے ہیں شادی بیاہ طلاق بچوں کو گود لینا پراپرٹی کی تقسیم اور اس طرح سے بہت ساری عید ہیں اور بہت سارے معاملات اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہر کمیونٹی کے اپنے اپنے ریچولس اور کسٹمس ہوتے ہیں اور ہندوستان کے بارے میں ساری دنیا میں بات زمانوں سے مانی جاتی رہی کہ انڈیا ملٹی کلچرل کنٹری ہے اس میں الگ الگ کلچر کے لوگ رہتے ہیں بلکہ ایک دھرم کے ماننے والوں میں بھی کئی کلچرز ہیں کئی رہنے کے طور طریقے ہیں آپ نارتھ میں جائیے آپ مہاراشٹر میں دیکھیے آپ ساؤتھ میں جائیں گے تو آپ کو جینے کے طور طریقوں میں فرق دکھائی دے گا حالانکہ سب ایک ہی دھرم کے ماننے والے اب اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ ان سارے معاملات میں یہ ایک ہی قانون کے پابند ہو جائیں گے تو اس سے ملک میں کوئی بھلائی آنے کی امکان دکھائی نہیں دیتا ہے بلکہ اس سے ملک میں تناؤ پیدا ہوگا ہے اور بنیادی طور پر یہ بات قانون کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے آپ دیکھیے مثال کے طور پر یونیفارم سول کوڈ کا جو معاملہ ہے یہ آرٹیکل فورٹی فور کے تحت ہے اور جو انسان کی مذہبی یا دینی آزادی وہ آرٹیکل ٹوینٹی فائیو ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس میں ہے لیکن آرٹیکل فورٹی فور جو ہے یونیفارم سول کوڈ یہ گورنمنٹ کے لیے ڈائریکٹ پرنسپلس کے تحت آتا ہے وہ سیکنڈری ہے بیسیکلی انسان کا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ یہ کہ ہر انسان اپنے دھرم کو مانے اس پر عمل کریں اس کو دوسروں تک بتائے اس سے اس کے اوپر چرچا کرے اس کی پوری آزادی ہے اب اگر اس طرح کا قانون نافذ کر دیا جائے مثال کے طور پر کہ پورے ملک میں سب لوگ ایک ہی کھانا کھائیں گے ایک ہی کپڑا پہنیں گے ایک ہی طرح سے جئیں گے تو یہ ملک کے لیے اور سارے معاشرے کے لیے سماج کے لیے بہت مشکل چیز ہو جائے گی یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ قانون ہونے کے باوجود چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں یا دوسرے بھی ہوں ان کے اپنے اپنے ضمنی اور اس کے سیکنڈری قانون ہیں جو ان کے لیے شادی بیاہ کے لیے بچے کے اڈاپشن کے لیے وغیرہ وغیرہ بنایا گیا اس کی تقسیم میں, میں جانا ہے اس سے کہ پانچ تک ہمارا ختم ہو جائے گا مدعا اس میں بنیادی اعتبار سے مسلمانوں میں شادی بیاہ بھی اسلام کا حصہ ہے اور اسی طرح سے پراپرٹی کی تقسیم بھی قرآن میں بتائی گئی ہے اور وہ اسلام کا حصہ ہے تو اگر اس طرح کے جتنے قانون ہیں اگر قانونی طور پر یہ نافذ کیا جاتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو ایسا ہی شادی کرنی پڑے گی ایسا ہی جو ہے پراپرٹی تقسیم کرنی پڑے گی لکھا ایسے ہوگا طلاق ایسا ہوگا تو یہ گورنمنٹ کا اسلام کے یا دھرم کے معاملے میں انٹرفیرنس ہے اور جو کہ خود ہمارے قانون اور ہمارے جو انسان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف ہے تو بنیادی رائٹس کو آپ وائلیٹ کر کے یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو وایلیٹ کر کے نہیں کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈائریکٹو پرنسپل ہیں آرٹیکل فورٹی فور ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گورنمنٹ آرٹیکل 37 کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ گورنمنٹ جو ہے یہ چیز کوٹ لاگو نہیں کر سکتا ہے جو یونیفارم سیول کوڈ ہے اس کو کوٹ لاگو نہیں کر سکتا ہے ہاں گورنمنٹ چرچا کے ذریعے سے لوگوں کو دا گورنمنٹ ول انڈیور اس کو جو ہے لانے کے لیے وہ کوشش کرے گی یہ نہیں کہ دھپ سے کسی طرح سے لوگوں کے اوپر لادا جائے گا سماج اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں گورمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اس کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈسکس کریں گے لوگوں کی رائے اس پر لی جائیں گی سماج ہمارا اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں دیکھا جائے گا اس کے بعد اس کو لاگو کیا جائے گا یہ نہیں کہ لوگوں سے پوچھا جائے نہیں اور لوگوں کے اوپر کسی چیز کو لادا جائے لوگ خوش نہیں رہیں گے تو پھر کیسے ملک کا کیسے ہوگا اس طرح کی چیز سے صرف مسلمانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ ہر کمیونٹی کے اپنے کسٹمس اور ریچوئل ہوتے ہیں آپ ان سب کو ختم کر کے اگر ایک قانون نافذ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے دوسری بات پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ right سے ٹکرا رہا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ right سے ٹکرا رہا ہے جو ملک کے قانون میں ہے تو یہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آرٹیکل فورٹی فور ہے اس کو جو ہے اس کو ہٹانا چاہیے یہ, یہ ہماری گزارش ہے یہ گورنمنٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں قانون بہت سارے فنڈامنٹل رائٹ میں سے تو نہیں آتا ہے یہ ڈائریکٹ پرنسپل میں سے آتا ہے جس کو نکالا بھی جا سکتا ہے اس پر قانون دار لوگ جو ہمارے ملک کے ہیں وہ اس پہ ڈسکس کر کے اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن اسلام دین ہے اور مسلمانوں کو اس طرح کے قوانین بنا کر ان سے روکنا یہ ہمارے ملک کے بھی قانون سے ٹکراتا ہے تو اسلامی اعتبار سے مسلمان اس کو نہیں مانتے ہیں ہم تو یہی کہتے رہیں گے کہ بھائی ہم اس کو تفدیل نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمارے بنیادی قانون سے بنیادی حق سے بھی ٹکراتا ہے دوسرا سوال اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ جو جادوگر قسم کے بابا ہوتے ہیں تو ان کا اسلام میں کیا معاملہ ہے اسلام میں جادو حرام ہے اسلام میں جادو حرام ہے ایک آدمی جادو کرتا ہے تو وہ اس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اگر وہ جادو کرتا ہے تو اسلام جادو کو پروموٹ نہیں کرتا ہے بلکہ جادو کو الاؤ بھی نہیں کرتا ہے تو یہ بات اس بارے میں ایسے باباؤں کا کیا کرنا چاہیے ایسے قانونی کاروائی کر کے ایسے بابا کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے ہم بھی خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ جو قانونی کاروائی ہے جو قانون کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس ہم جا کر بتائیں کہ یہ انسان لوگوں کو لوٹ رہا ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے عزتیں عورتوں کی خراب کر رہا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں جو بھی وہ کرتوت کر رہا ہے تیسرا ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ کیا ایک نان مسلم مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں جو مجھ کو سوالات دیے گئے تھے یہ بھی کوشچن اس میں تھا تو دیکھیے مسجد میں مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو مسجد کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے مسجد کے بارے میں اسلام میں مانیہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر میں ہر انسان آ سکتا ہے اس میں ہندو مسلم, مسلم تو جاتے ہی ہیں ہندو کرسچن یا اور کوئی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو بلا روک ٹوک کسی سے ریٹن پرمشن کی بھی ضرورت نہیں میں مسجد میں آ سکتا ہوں نہیں جب اس کا جیچا ہے وہ مسجد میں جا سکتا ہے ہاں یہ بات جیسے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے دوسروں کے لیے بھی ہے کہ مسجد کا امن اور وہاں کا ماحول باقی رکھتے ہوئے وہ اس میں داخل ہو وہاں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے اس کا ماحول خراب لیکن ہر انسان چاہے وہ یعنی کسی بھی کمیونٹی کا ہو مسجد میں جا سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوال ہے کہ کیا دھرم ضروری ہے اور سچا دھرم کون سا ہے اسے کیسے پریچے کریں گے انسان زندگی گزارتا ہے تو کچھ نہ کچھ مانے گا اور کچھ نہ کچھ کرے گا اور دھرم یا ریلیجن کیا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس نے اس کو جینے کا طریقہ بتلایا اور اس کو سچائی بتلائی آپ پرندوں کو دیکھیے چوٹیوں کو دیکھیے شہد کی مکھیوں کو دیکھیے ان کا ایک جینے کا طریقہ ہے یہ ان کو کس نے سکھایا یہ اللہ نے سکھایا اسی طرح سے جب سب چیزوں کو سارے جانوروں کو پرندوں کو مچھلیوں کو جینے کا طریقہ اللہ نے دیا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہم کو طریقہ نہ دے سکتے اسی طریقے کا نام درم, <تصفح> درم <تصفح> ہے اسی کا نام ریلیجن <تصفح> ہے کہ ہم کو بنانے والے نے جینے کا جو طریقہ ہم کو سکھایا ہے اس کو دھرم ریلیجن یا دین کہتے ہیں اس میں کچھ چیزیں مانی جاتی ہیں کچھ چیزوں عمل کیا جاتا ہے کیا ماننا اور کیا کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ جمع کریں اسی کا نام دین ہے سچا دھرم کون سا ہے سچا دھرم وہی ہے جو انسان کو پیدا کرنے والے نے دیا ہے اگر آپ پورے آسمان و زمین کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں پابندی آپ کو دکھائی دیتی ہے آسمان زمین سمندر ہوائیں چرند و پرند ساری چیزیں پابند ہیں اور ہر چیز ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے ستاروں کو آپ دیکھیے آسمان میں گردش کرنے والے جتنے پلانٹس ہیں ان کو دیکھیے ان میں آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر ایک اپنے اپنے अपने میں گھوم رہا ہے اپنے اپنی حدوں میں باقی ہے. یہ حدیں کس نے طے کی ہیں یہ اللہ نے طے کی ہے لہٰذا ان حدوں کے اندر جینا جو اللہ تعالیٰ نے خالق نے کریٹر نے ہمارے لیے بنائی ہے ان حدوں میں جینا یہ جیسی دوسری چیزیں کر رہی ہیں ویسے انسان کو بھی کرنا ہے اور اسلام کا مطلب اگر آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں اسلام کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری اوبیڈینس سبمشن مان کے جینا پابند جینا کس کا پابند جس نے بنایا ہے سب کو جس نے ہم کو بنایا اس کا پابند ہو جانا تو کیسے جانا جائے کہ سچا دھرم کون سا ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے الحق کو میں ربک الحق کو میں حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو تو اللہ تعالی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جس نے ساری چیزوں کو جینا سکھایا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ انسان کو نہ سکھائے اس نے جو طریقہ سکھایا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے میسجز کے ذریعے سے وہی دھرم سچا ہے اگر واقعی اور تفصیل اس میں چاہیے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دین سچا ہے جس میں انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہوں اور جس میں انسان کو ایسا جینے کا طریقہ بتایا گیا ہو جس سے اس کے اندر اور باہر امن اور شانتی آتی ہے اور جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے اور اس کو اخلاقی اعتبار سے بھی کامیاب بنائے ایسا دین حق ہے اور یہی اللہ تعالی نے دیا اور یہ سارے نبیوں اور رسولوں کا دین تھا جس کو اسلام کہا جاتا ہے سوال ہے ہم؟ کہ ہمارے بھارت میں سبھی بھارتیہ کو شانتی سے رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیے اگر شانتی کی چاہت ہوگی تو شانتی آئے گی اور ایک انسان اگر اپنی طاقت کو اپنے دائرے میں استعمال کرے اپنے دائرے کے باہر اپنے رینج کے باہر استعمال نہ کرے تو شانتی آئے گی ہر انسان دنیا میں یہ کرتا ہے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے جہاں طاقت کا غلط استعمال ہوگا وہاں پر سماج میں بدعنی برائی پھیلے گی اس کے لیے کرنا کیا چاہیے انسان کو اپنی حد معلوم ہو اس کی اپنی حد میں وہ اپنی طاقت استعمال کرے دوسرے یہ کہ وہ امن چاہتا ہو برداشت اس کے اندر ہو صبر اس کے اندر ہو اس لیے کہ دوسروں کی طرف سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے بولنے میں یا کسی اور چیز میں کسی کا دل دکھتا ہے کسی کو کچھ نقصان ہوتا ہے اب اس نقصان میں غصے میں آ کے ایک انسان اپنی حد پار کر جاتا ہے اور دوسروں پر ذل کرتا ہے تو سماج میں شانتی کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر صبر کا مادہ ہو وہ صبر کرے اپنے آپ کو کنٹرول کرے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے اسی طرح سے دوسروں کے اوپر رحم کرنے کا مزاج ہو دوسروں کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں گے ان سے نفرت پیدا ہوگی ان پر غصہ آئے گا اور غصہ جب بڑھ جائے گا تو پھٹے گا اور انسان سماج کے اندر ایسی حرکتیں کرے گا جس سے سماج کا من خراب ہوتا ہے لیکن اگر ایک انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج بنائے اور اس نگاہ سے دیکھے کہ وہ رحم کے اخبار ہیں ان کو سکھانا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے ان کو سدھارنا چاہیے اگر اس طرح کا ذہن بنائے تو پھر اس کے وہ غصہ پیدا نہیں ہوگا جو عموماً پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے سماج میں امن قائم کرنے کے لیے سماج کے اندر ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو جھگڑا پیدا ہونے کے وقت میں اس کو حل کر لیں ایک آگ اگر اس کو پہلے سے بجایا نہ جائے جلدی بجھایا نہ جائے ایک چیز سے دوسری دوسری سے تیسری عمارت جلدی چلی جاتی ہے اور سماج میں آگ پھیل جاتی ہے اگر آگ چھوٹے مرحلے میں جہاں پر تھی اس آگ کو پہلے ہی مرحلے میں پہلے ہی دور میں اس کو بجا دیا جائے تو وہ آگ زیادہ نہیں بڑھے گی کہیں بھی جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا ایک آدمی دوسرا آدمی مسلمان غیر مسلم ہے ہندو ہے یا کرشچن ہے کوئی بھی ہے اگر ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہونا واجبی ہے دو انسان ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن اگر اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کو بھڑکاتے ہیں اور ہندو اور کرشچن اور ہندو اور مسلم کا مسئلہ اس کو بنا لیتے ہیں تو سارا مسئلہ سماج کے لیے بگاڑ بن جائے گا سماج میں امن خراب ہو جائے گا لیکن اگر اس مسئلے کو اس پرابلم کو دو آدمیوں کا پرابلم بنایا جائے اور اس کو اسی حد میں رکھا جائے تو جھگڑا پھیلے گا نہیں سماج کا امن خراب نہیں ہوگا تو بنیادی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ امن کی اندر سے چاہت ہو ہم امن چاہیں گے تب امن آئے گا دوسرا یہ کہ سماج کو ایجوکیٹ کیا جائے امن کے لیے تیسرا یہ کہ سماج میں ایسے لوگ رہیں جو جھگڑوں کو پہلے اس میں ختم کریں پھر چوتھے یہ کہ لوگوں کے اندر برداشت پیدا ہو برداشت کا ماندہ پیدا ہو برداشت کرنے والے بنیں غصے کو کنٹرول کرنے والے بنیں تو سماج میں امن آ سکتا ہے سوال ہے کہ اسلام مذہب میں اسریوں کو پردہ کرنا اور برکے میں رہنا کیوں ضروری دیکھیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد اس کی طرف راغب ہوگا اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کے اندر بگاڑ ہوتا ہے عموماً اور وہ طاقت استعمال کر کے عورتوں کی عزت کو خراب کرتے ہیں اور ہندوستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ایسے کئی واقعات ہوئے دلی میں ہوا اور اسی طرح سے کئی آئے دن ہوتے رہتے ہیں ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملتا ہے جس میں کسی عورت نے مرد کو اس کے ساتھ میں ریپ کیا اور اس کو مار ڈالا آپ کو نیوز پیپر میں ایسے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے ہاں آپ کو اس سے الٹا ملے گا کہ مردوں نے عورتوں کے ساتھ میں ایسا کیا اور ان کی عزت خراب کی اور ان کو مار ڈالا تو مردوں میں طاقت ہوتی ہے عورتیں کمزور ہوتی ہیں عورتوں کے اندر وہ اٹریکشن ہوتا ہے جو مردوں کو ان کی طرف کھینچتا ہے اسلام میں بتایا گیا کہ عورت اپنی حفاظت کیسے کرے وہ اس چیز کو ختم کر دے جس کی وجہ سے دوسرا اس کی طرف آ سکے وہ پہلے مرحلے میں ہی اس کو ختم کرتے آپ جانتے ہیں بچہ گھر میں ہے اب وہ باہر جائے گا باہر سڑک ہے اب اس سڑک پر بچہ جائے گا گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور گاڑیوں میں ہو سکتا ہے بچہ غلطی سے چلا جائے اور گاڑی اس کو ٹکرا جائے اور بچے کی جان چلی جائے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا بچے کے لیے فینس رکھتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر رہے دروازے سے باہر نہ جائے آپ پھیلان کے جا سکتے لیکن بچہ چھوٹا ہے آپ اس کے لیے ایسی کچھ آڑ رکھتے ہیں کہ وہ گھر کے باہر نہ جائے یہ قید نہیں ہے اس کے لیے اس کی حفاظت ہے ماں باپ کیوں رکھتے ہیں وہ یہ قیدی ہے اس لیے نہیں ماں باپ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ محفوظ رہے اسی طرح سے اسلام میں بھی عورت کے لیے پردہ ہے اس کے لیے قید نہیں ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر مردوں کے اندر سماج میں ایسے جو بھیڑیے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب ان کے اندر وہ چیز جاگ جاتی ہے تو پھر کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے ہیں پھر وہ کسی کی بہو بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ کسی کی زندگی برباد کرنے سے رکتے نہیں ایسے لوگوں کی اس اندر کی جو چاہت ہے اس کو بھڑکانے سے بچنے کے لیے جس میں ہمارا ہی نقصان ہے ان عورتوں کو سکھایا گیا کہ وہ پردہ کریں اور پردے سے وہ یہ میسج دے کہ ہماری بیوٹی ساری دنیا کے لیے نہیں ہے ہمارے گھر والوں کے لیے شوہر کے لیے اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں اپنی عزت کو بچائے رکھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی حفاظت کے لیے فرائی ادین اللہ نے کہا کہ وہرف ن فرائی ادین انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ صحیح صاف ایسی عورت ہے جو نہیں چاہتی کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں اور نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اس تکلیف سے بچانے کے لیے پردہ ہے پردہ قید نہیں ہے یہ اس کے لیے اس और لیے حفاظت اور سیکورٹی ہے مسلمان وندے معترم کو غلط کیوں سمجھتے ہیں اور اسلام میں بھومی پوجن کیوں منائے دیکھیے ایسا کوئی بھی گیت گایا جا سکتا ہے بغیر میوزک کے جس کا اچھا میننگ ہو چاہے وہ کسی مسلمان نے لکھا ہو किसी کسی اور نے کوئی اچھی نظم یا کوئی اچھی بات کوئی ہے کوئی کویتا ہے یا کچھ بھی ہے اس کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایسی چیزیں جو کسی کے دھرم کے خلاف ہوں اس چیز کو زبردستی اس کو مجبور کیا جائے کہ تو پڑھ یہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا منا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ماتھا ٹکانا ہے جھکنا بھی ہے یہاں تک کہ محمد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے بھی جھکنا اسلام میں ہے ماں باپ پال پوچھ کے بڑا کرتے ہیں ان کے آگے جھکنا ہے اسلام میں ایسا ہے کیوں اس لیے کہ اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے ایک ہی اللہ ہے جو ہمارا پوجیہ ہے اسی کی عبادت کی جائے گی کسی اور کی نہیں اب دھرتی کے اعتبار سے زمین ہے زمین کے آگے زمین پر جھکنا اور زمین کو اپنا معبود بنانا اسلام میں نہیں ہے ہاں زمین ہے زمین میں کھیتی کریں زمین میں گھر بنائیں زمین کو صاف ستھرا رکھیں یہ اچھی بات ہے لیکن یہ کہ ہم اس کو پوجنے لگے اسلام میں نہیں نہ اپنا ملک نہ دوسرے کا ملک نہ کوئی یہاں تک کہ آپ جا کے یعنی مکہ کی زمین کو بھی نہیں پوج سکتے ہیں اس کی پوجا نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا پلیہ بدھ رباد البیچ لوگوں کو چاہیے کہ جو کعبہ ہے جو مسلمانوں کا جس کی طرف لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے رب کی عبادت کریں اس کی عبادت کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے تو مسلمانوں کو کعبہ کی بھی عبادت کرنا منع ہے مسلمان کعبہ کی بھی پوجا نہیں کر سکتے ہاں وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی عبادت وہ کعبا کی عبادت نہیں کرتے تو کسی بھی زمین چاہے اپنے ملک کی ہو چاہے کوئی بھی زمین ہو اس کی پوجا اسلام میں منع ہے تو بھومی پوجن اسلام میں نہیں کیوں اس لیے کہ کوئی بھی پوجن نہیں سوائے اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت پوجا اور اس کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں ہو سکتی اسلام میں منا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ماں باپ کی بھی نہیں کسی کی نہیں سوائے اللہ کی اس لیے وہ ہے ہاں ملک کے خلاف نہیں ہے ملک کی ترقی کے لیے جو بھی کرنا ہے ہم بھی کریں گے دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے تو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن پوجا پوجا اسلام میں نہیں ہے سوال ہے کہ شیعہ مسلمان اور سنی مسلمان کے کی بھیتر کیا فرق ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں دیکھیے ایز ہول ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر سنی برا ہو یا ہر سنی اچھا ہو ہر شیعہ برا ہو ہر شیعہ اچھا ہو لوگوں میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں لیکن اسلام میں بیسیکلی کمیونٹی کے اعتبار سے قوم کے اعتبار سے یا فرقے کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ شیعہ کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ بنے اور سنی مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے خلیفہ ہیں یہ بیسک ڈفرنس ہے جہاں سے بہت سارے ڈفرینس پیدا ہوئے جن کی ڈیٹیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر وہ مانتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا اور سنیوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ انسان مسلمانوں کا خلیفہ رولر پہلا بننے کا حقدار تھا جس کو محمد پیغمبر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنی جگہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا اس لیے مسلمانوں کا سنیوں کا ماننا یہ ہے کہ جب ان کو نبی نے کھڑا کیا مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے لیڈ کرنے کے لیے تو باقی سارے معاملات میں لیڈرشپ کے لیے وہی آگے ہونا چاہیے یہ, مسل... یہ سنیوں کا ماننا ہے لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی رشتہ دار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو خلیفہ بننا چاہیے تھا اسلام میں رشتے داری کی بنیاد پر لیڈرشپ کا کانسپٹ نہیں ہے لہذا سنیوں کا ماننا یہ ہے کہ جس کو نبی نے چنا اس کو ہم بھی چنتے ہیں سوال ہے کہ مسلمان درگاہ پر کیوں جاتے ہیں چادر کیوں چڑھاتے ہیں عرس کیوں کرتے ہیں کیا یہ چیزیں اسلام مذہب کا حصہ ہیں دیکھیے اگر درگاہ بنانا اور وہاں پر چادر چڑھانا عرس منانا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے یہ کوئی آدمی طے نہیں کر سکتا اس لیے کہ اسلام کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ آسمان سے اللہ کا دیا ہوا ہے یہ دین آسمان سے بھیجا ہوا دن ہے مسلمان اس کو مانتے ہیں اور یہ دین اللہ تعالی نے محمد پیغمبر کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ اسلام ہے تو اگر یہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس میں ہو تو اسلام ہوئی ورنہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ ان کی موت ہوتی تھی اور ان کی قبریں بنتی تھی لیکن اس زمانے میں نہ کوئی قبر اس کے اوپر کوئی درگاہ بنی نہ کسی قبر پر اس طرح کی چادر چڑھائی گئی ہر سال خاص طور سے اور اسی طرح سے کوئی عرض بھی منایا نہیں گیا لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلام میں ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے لوگوں کو اسلام سکھایا ان کی تعلیمات میں ان کی ٹیچنگ میں یہ ہوتا چونکہ وہاں پر یہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں نہیں ہے تو درگاہ بنانا اور چادریں چڑھانا اور عرس منانا اسلام میں ہماری اپنی مانتا کے مطابق اور دلیلیں دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں نہیں ہے سوال ہے کہ قرآن ایشور کی طرف سے بھیجا گیا گرتھ ہے ہم اسے کیسے مانیں آپ کے پاس کیا سبوت ہے ہمارے پاس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا سبوت خود قرآن ہے اگر ایک انسان قرآن کو پڑھے اس کو کسی ایکسٹرنل پروف کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو خود قرآن میں معلوم پڑ جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے بتلایا کہ شہر رمضان رمدان انزل علض رفی القرآن حد الناس و بینات مین الحدا والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن اتارا اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے حد للناس ساری انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے اور وہ بینات من الحدا والفرقان اور اس میں ہدایت کی دلیلیں ہیں اور قرقان ہے خود قرآن میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے تو قرآن خود یہ بتا رہا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے سچی کتاب ہے آسمانی گرتھ ہے یہ خود قرآن ثابت کرے گا لہٰذا کسی کو اس کا ثبوت چاہیے تو قرآن پڑھیں اور کوئی بات نہیں سمجھے تو کسی جاننے والے سے پوچھے تو قرآن خود اس کے دل کو بتلا دے گا کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی اگر چاہے کہ بتائیے نہیں اور چاہیے ہم کو تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ قرآن جس شخصیت پر اتارا گیا وہ محمد پیغمبر ہیں جو پڑھے لکھے نہیں تھے ایسے زمانے میں آیا جس میں سائنس کی کوئی ترقی نہیں تھی ایسے انسان پر نازل ہوا پڑھے لکھے نہیں عرب نے کوئی یونیورسٹی نہیں سائنس کی کوئی لیبورٹری نہیں کوئی ٹیلیسکوپ نہیں کوئی مائکروسکوپ نہیں کوئی کچھ راستہ نہیں ترقی کا پڑھے لکھے بھی لوگ نہیں بحثین وسول ایسے لوگوں میں اسلام آیا جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے لیکن ان کے پاس ایک ایسی کتاب اللہ نے بھیجی جس کے اندر زندگی کے سارے اصول جینے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات بتائے ایسے واقعات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سکول میں اور کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے کہاں سے معلوم ہوئے ایسی چیزیں جو آنے والے دور میں معلوم ہونے والی تھی سائنس کی ترقی کے بعد جو اس زمانے میں معلوم ہی تھا ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے آسمان میں سورج کا کیا حال ہے سمندروں کا کیا حال ہے پیڑ پودوں کا کیا معاملہ ہے جانوروں کا اور مکھیوں کا شہد کی مکھی کا اور اس طرح کی ساری چیزیں آٹم اتنی ساری چیزیں جو سائنس کی ترقی بعد میں ہوئی اور تب جا کے معلوم پڑا قرآن میں عام انسانوں کی زبان میں وہ بات کیونکہ اچانک وہاں پہ کوئی سائنس کے کوئی فارمولاز ہوتے قرآن میں تو لوگ گھبرا جاتے یہ کیا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا اس زمانے میں نہیں سمجھتا لیکن موٹی زبان میں جو اس زمانے کے ایک عام آدمی کو بھی سمجھ سکتی تھی ایسی باتیں اللہ نے بیان کی جو فیوچر میں جانے کے بعد انسان اگر اس کو پڑھے پڑھا لکھا آدمی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ انسان کی بات نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سنوری ہم فل آفاقیم حتبری ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے آسمان میں بھی خود ان کے اپنے اندر یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ جو کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے اس میں جو بات ہے وہ سچائی ہے تو اللہ نے یہاں پر یہ بھی اشارہ دیا کہ آسمانوں میں اور تمہارے اندر ہم تم کو ایسی نشانیاں بتائیں گے کہ جس سے تمہارے لیے سمجھنا آسان کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لہذا بہت سے لوگوں نے اس میں تحقیق کی اور مورس, ایک فرانس کا مورس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد میں پھر بائبل بھی پڑھا تھا قرآن اور بائبل کو سامنے رکھ کر اس انسان نے اس سائنسداں نے, نے ایک کتاب لکھی دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس اور اس کتاب میں انہوں نے بتلایا کہ یہ قرآن آج بھی اس کی کریڈبلٹی باقی ہے قرآن میں آج بھی کوئی سائنٹفک ایرر نہیں ہے کوئی بھی سائنسی غلطی نہیں ہے جو اسٹبلش فیکٹ سائنس کے ہیں ان کے خلاف قرآن نہیں ہے ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ساری سائنس کی باتیں ہے قرآن میں نہیں لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سائنس کے خلاف ہو یعنی ایسی چیزیں جو بالکل پختہ سابش شدہ ہیں تھیئرز ذاتی رہتی ہیں بدلتی رہتی ہیں لیکن فیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن میں انسان کو جینے کے جو اصول دیے گئے ہیں اس کے بیس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک اچھا سماج بنایا وہ صرف باتیں نہیں بلکہ پریکٹیکلی جب اس کو اپلائی کیا گیا تو پھر ایک اچھا سماج بنا تو یہ ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ ایک دم بگڑے ہوئے سماج کو تیئیس سال کے اندر ایک دم اچھا سماج بنایا جا سکتا ہے اس کتاب کی بنیاد پر اور جس کے ماننے والے آج ہیں اور آج بھی دنیا میں کئی پڑھے لکھے لوگ اسلام کو پڑھنے کے بعد اسلام کو مان رہے ہیں کیوں ان کے اندر کی تلاش جو ہے ان کو مل رہی ہے اندر کی جو پیاس ہے وہ بدل رہی ہے کبھی تو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں کسی انسان کی کتاب نہیں اور خود محمد پیغمبر نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری کتاب ہے اور انہوں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ دو چیزوں کو جوڑیے ایک انسان جس نے زندگی بھر کبھی نہیں جھوٹ بولا جن کے دشمن بھی ان کو جھوٹا نہیں بولتے تھے ان کی بات کو سچ مانتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے ان کے دشمنوں نے بھی ان کو جھٹلایا نہیں تھے اعتبار سے کہ یہ آدمی صحیح نہیں نہیں آدمی صحیح ہے لیکن بولا انہوں نے بھی کبھی ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا ایسا انسان جس کی زندگی پوری سچ والی ہو اگر وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب تو اس کو مان لینا یہ سمجھداری ہے ورنہ دنیا کی کوئی خبر آپ مان کے بتائیے کہ سچ ہے کیسے آج کتنی ساری سائنس کی بات ہے؟ آدمی مانتا ہے کس بے سے مانتا ہے الیکٹران دیکھا ہے کبھی نہیں لیکن مانتا ہے گریویٹیشن فورس دیکھا ہے نہیں لیکن مانتا ہے تو آدمی دنیا کی کتنی چیزیں مانتا ہے لیکن کبھی سوچتا نہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے تو یہ ساری دلیلیں ہیں تفصیل کا وقت نہیں ہے اگر کوئی آدمی چاہے تو اس کو تفصیلی طور پر کتابوں میں دیکھ سکتا ہے